بہرحال اب تیسرا دور آیا وہ من اسم منفرا اللہ اس سے بڑھ کر ظالم قول ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تلاش ہے بہ و اسلام خلایا جا رہا اسلام کی طرف اب محمد رسول اللہ نے دعوت دے رہے ہیں وہ اللہ اللہ قوب عالم اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اصار ابو کم یا لیکن اس کے بعد فرمائی اگل آیت میں قرآن میں قرآن ہے شاہدرا ہے ہماری رحمت کا شاہدرا پرانی حکیمت داخل ہونا ہے آؤ داخل ہو جاؤ اب حضور کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا کلائمکس یہ تیسری ہے آئے تھے نُورَ الحد سے وہ تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا کر رہے ہیں یہ خاص یہود کے بارے میں ہے یہ آیت اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اس کا کلائمکس اب آ رہا ہے اب آ رہا ہے The final showdown is going to come now and not very far off very soon سون آرم کے ڈانگ اسے کہہ لیں یہود پوری طریقے سے پوری عیسائی دنیا کو اپنے تسلط میں لا چکے اور جو کچھ ہونے والا ہے المرحمت الزما جسے ہنور نے کرار دیا ہے عظیم ترین جنگ اور آرمگ یہ ان کی جو ان کی اصطلاحات میں وہ ہارمگان ہے باہر وہ تو ابھی آئے گا ابھی تک تو ہم پڑھ رہے ہیں جو اس وقت ہو رہا تھا ان میں جرت نہیں تھی وہ سامنے آ مقابلہ نہیں کرتے تھے وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حاصل میں کبھی بھی سامنے آ مقابلہ نہیں کریں گے منہ کی پھوکوں سے بجھاتے ہیں دور دور سے یہ اشتہارہ ہے کہ سامنے آ مقابلہ نہیں کرتے سازشیں کرتے منہ سے تو آدمی بات ہی کرتا ہے نا سازشیں کر کے اس کو ابھارو اس کو لے آؤ اس سے حملہ کروا دو قریش کو لے آؤ فلاں کو لے آؤ ان میں دم نہیں ہے اسی کو کہا ہے موان ظفر علی خان نے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنداز پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا جو عیدف نور اللہ بفواہ اللہ متم و نور ہی ولا اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خا یہ کافلوں کو کتنا ہی لاگوار ہو یہ جو آیت آئی ہے اس سے پہلے سورہ توبہ میں اتنا سفر ہے باقی تو دکھ اب تیسرا حصہ ہے سورت کا اب حضور کی بےست کس لیے ہوئی یہ خاص آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابیا کی رسولوں کی بےست کے لیے بشیر نظیر اور مذکر مربی معلب یہ سارے الفاظ شاہد یہ سب سب مشترک ہیں یہ صرف محمد رسول اللہ کے لیے ہے اور تین دفعہ ہے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الخدا کامل ہدایت نامہ پر کامل ہو گیا اور دین حق وہ میزان جو دی گئی تھی تمام انبیاء کو وہ میزان اب کامل ہو کر دین حق سچا مکمل آگے لانا مبلی بل و قسط نظام زندگی کس لیے بھیجا ہے نہیں یوں زیادہ غالب کرے یہ نہیں وہ پامال رہے اور تیس تیس لاکھ لوگ حج کرتے رہے بس اللہ اللہ خیر اللہ رہ گئی رسم ازاں روحے بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین گزالی نہ رہی یہ تیس لاکھ آدمی اگر کفل مانگ لے اپنے سر سے تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا نا آ جائے حج ممدان کرو رمضان کا ابراہ کراؤ ریچولس ریچو الچویلس آرام سے کمائی کرو اور عمرے کرو ہو اللہ رسول مشرق ان مشرقوں کو تو یہ پسند نہیں ہوگا مشرق چاہیں گے توہین کا نظام قائم ہو جائے اللہ کی حکومت پوری زندگی پہ قائم ہو جائے اور مشرق کون ہے مشرق صرف مجھ پرس نہیں ہے سب سے بڑا مشرق وہ ہے جو کہ ہیومن سوورنٹی کا اعلان کر رہا ہے وہ تو خدائی کا اعلان کر رہا ہے بدھ پرت تو یہی سمجھا ہوگا یہ کوئی دیوی ہے دیوتا ہے کوئی ہماری سفارش کر دے گا اس کے علاوہ وہ تو خدا بن رہے ہو تم کہ ہم حاکم ہیں یہ دعوی تو نمرودیت کا دعویٰ ہے یہ دعوی تو فروغیت کا دعویٰ ہے حاکم ہم ہیں سلی ملک میں سن وہاں سے ہی فرق یہ ہے کہ وہ ایک شخص ہوتا تھا آپ پوری قوم بس آپ کچھ بھی نہیں وہ کبھی پسند نہیں کر سکتے تصادم ہونا ناگزیر ہے جہاد کرنا پڑے گا کشمکش کرنی پڑے گی اب وہ کون کریں گے جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے اور رسول کو ماننے کا دعویٰ کرے اگلی آج پڑھ لیجئے یا یو حلین کو مانا تجارت علی اے ایمان کے دعوے دارو کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے تو مینو نب اللہ ہے فی سبیل اللہ ہے بے امبان کو ایمان لا اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے سورہ نے میں بھی پڑھ چکے ہیں یا مل رہا ہے وہ رسول ہے والکتاب کتاب الزید على رسول سورہ حجرات میں ڈیفینیشن مومن کی یہی ہے بلّہ ہے رسول ہے جاہدوبل تو منسول و رفی صبی اللہ ذالکم خیر الکم انکل تم تالمول یم فرقم جنوب کم من جناتی لگار وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے رہنے بہتی ہوں گی اور ان باغات میں مچکن دے گا بس طیبہ بہت پیارے بہت اعلی فی جنات اگن ریزیڈینشل گارڈنز میں ذالک زالیکل العظیم یہی بڑی کامیابی ہے یہ بہت اہم نقطہ ہے بندہ مومن کی نگاہ کس کامیابی پر جمی ہونی چاہیے دنیا کی کامیابی پہ نہیں دنیا میں دین کی کامیابی پر بھی نہیں آپ حیران ہو یہ کیا کہہ رہا ہے نصب العین صرف آفرت اگر آپ نے دنیا میں کامیابی کو نسب الین بنا لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی پھر آپ کہیں گے یہ تو صحیح طریقے سے کام نہیں ہو رہا تو ٹیڑے سے کرو سیدھی انگریوں بھی نہیں نکلتا تو ٹیڑی کرو بائی ہوک اور بائی کروک جیسے کوئی ہاکی کا پلیئر چلتا ہے لے کر کیری کرتا ہے اسی میں تحریکیں گم ہو جاتی ہیں تحریکوں کے قبرستان بنے ہیں اسی بنیاد پر تم دیکھو تمہارا فرق یہ طریقہ کار یہ اس طریقے سے کام کرتے رہو نتیجہ نکلے نہ نکلے تم سے اس, تمہیں ایسی کوئی بحث نہیں ہاں طریقہ کار پر نظر سالی کرتے رہو ہو طریقہ محمد الرسول اللہ سے محفوظ اور منہاج یہ کلن جالنا من کو مجھے راقا منہاج ہم نے ہر ایک کو تم نے شریعت بھی ایک دی ہے منہاج بھی دیا ہے منہاج محمد ہی کیا ہے بولو تو محمت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات بہت کر لیجیے بہت اہم ہے بس تجزیہ کر لیجیے اب تو جو کچھ آیا ہے اس میں بلکہ اب آخری دوست آیتیں بھی پڑھ لیجیے ایک حیثیت سے یہ بارہویں آئے پر آ کے مجبور مکمل ہو گیا ڈالکل <تصفح> <دالك> فوج العظیم <تصفح> بڑی کامیابی ہے البتہ دنیا میں ایک اور بونس کی شکل میں ہے وہ اخراج ایک اور شاید جو تمہیں بہت پسند ہے اللہ کی نگاہ میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں اس لیے کہ اللہ کے نگاہ میں تو اگر وہ کرنا ہی چاہے تو دین حق کو غالب کر دے آنے واحد اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے بس کہ تم نے کتنی کچھ نافیشانی کی کہ کی کی کیونکہ تمہارا امتحان ہے لیکن تمہاری نگاہوں میں بہرال انسان ہو تو بربنائے کب مشری انسان چاہتا ہے کہ کوئی جو کچھ ہم کریں اس کا نتیجہ بھی اگر نظر آ جائے تو کیا کہنے وہ افراد تو حبو رہا اور وہ دوسری چیز اور بھی جس کا جو تمہیں پسند ہے وہ کیا ہے نثر من اللہ وفتح فتح القریب اب اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم کیوں نہ لیکن یہ ظاہر بات ہے یہ کب اتری ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کو سمجھیے سورہ صف کو سورہ احزاب کا زمینہ وہ بس شری یہی الفاظ آئے ہیں اور اے نبی اس کی بشارت دے دیجئے اہل ایمان کو قول میں حضور کا آپ کو سنا چکا ہوں آپ نے فرما دیا تھا غزب احزاب کے بعد لنت حضور کم قریش بادہ آب کم حاضہ مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش تم پر چڑھ کر نہیں آ سکتے ایگزاسٹ ہو بلا کن تم اب تمہاری طرف سے انیشیٹو ہوگا اور وہ انشیٹو تھا کہ جو عمرے کے سفر کے لیے سے آپ نے کیا تو اللہ ادیبیہ ہو گئی اور ان فتحنا اللہ فتح مبینہ کی آتمت ہو گئی اور دوسری چیز آخرت میں یا ایک روحانی جو مقام تمہیں اس سے حاصل ہوگا تم اللہ کے مددگار قرار پاؤ گے اس سے اونچا کچھ مقام ہو سکتا ہے اللہ دین آنگ انسار اللہ اگر تم اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھانے کے لیے اپنی جانے لگا رہے ہو تو کس کے مددگار ہو اللہ کا دین ہے جھنڈا اس کا اور یہ فرض منصبی اصل کا محمد کا تو ان کی بھی مدد ہے من انصاری اللہ آگے آ جائے گا اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو کما قال عیسب نے مریم علی ہمارین جیسے کہ کہا تھا عیسائی نے مریم نے اپنے ہماری سے من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں دیکھیے جیسے بیت کی نسبتیں آئی تھیں دو بیت حضور سے بی اللہ سے لہذا تیسرا ہاتھ اللہ وہی مسئلہ یہ ہے نصبت اللہ کی لیکن میری نسبت اللہ کی طرف اللہ کی نسبت کیسے کرو گے میری نصبت کرو اللہ کے ناستے میں محمد رسول اللہ ملام اب بھی طریقہ جو فکری ہے وہ یہی ہے جس کو بھی اللہ ہمت دے دے وہ خراب ہے میں نے یکسو کے فیصلہ کر لیا میں نے تو اسی کے لیے جینا اسی کے لیے مرنا ہے آؤ بھائی کون میرے ساتھ آتا ہے من انساری للہ میں تو چل رہا ہوں وہ ساتھی ملے گا تب بھی چلوں گا نہیں ملے گا تب بھی چلوں گا اب کون میرے ساتھ آتا ہے من انساری للہ جو ہاتھ لے ہاتھ دے وہ اس کا ساتھی ہے اس کا یہ سب ہواری کا اگر کے وہ مددگار تھے حضرت عیسیٰ کے حقیقت میں تھے اللہ کے بظاہر عیسیٰ کے حقیقت میں اللہ کے فآمنت پامن من بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل دو گروہ میں تقسیم ہو گئے ایک وہ جو ایمان لے آیا اور ایک وہ جو کفر پر اڑا رہا وکفرت بکفرت کازین والا ابو بین تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے خلاف کہ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کو دشمنوں کے خلاف تھا ظاہرین بلاخر وہی کامیاب ہوئے لیکن یہ کامیابی آسانی سے ہاتھ نہیں آئی تھی اچھی طرح سمجھ لیجیے گا تین سو برس لگے ہیں ہوارمین مسیح کو اور ان کے اصل پیروکار جو تھے حضرت مسیح کے وہ وہ انہوں نے جھیلی ہیں تاریخ انسانی میں اگر آپ لیں گے ایک مقدار کی حیثیت سے تو اتنی زیادہ قربانیاں شاید کسی نبی کے ساتھیوں نے نہیں دیس جو ہے وہ سمٹ کر آ ہو تھوڑے سے وقت میں وہ ہے حضور کا معاملہ یہ حضور کا اور آپ کے ساتھیوں کا لیکن جتنے طویل عرصے تک اور جس قدر شریر پرسیکیوشن عام خیال یہی ہے اور میں بھی اس کا قائل ہوں کہ جس سورہ یاسین میں جو ذکر ہے وہ جو دو رسول بھیجے گئے اور پھر تیسرا بھیجا گیا وہ اصل میں ہماری یہ مسیح تھے رسول کے رسول تھے اللہ کے رسول نہیں تھے براہ راست اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے یہ پرسیکیوشن ہوئی ہے ان کی جس طریقے سے انہیں سٹایا گیا اور صاب و تھے وہ بھی عیسائی تھے جن کو کہیں گے یہ جلایا ابو نواس نے وہ بھی عیسائی تھے حضرت مسیح کے ماننے والے اسی طریقے سے یہ سیون سلیپرس کون سے جو جان بچا کر گئے تھے یا صاحب کہا عیسائی تھے رومی شہنشاہیت تھی بت کی شہنشاہیت تھی اس میں جو کچھ پروسیکیوشن ہوئی ہے وہ تو تین سو عیسوی میں پھر رومن امپائر نے عیسائیت کو بول کی ہے اس کے بعد سے پھر ظاہر بات ہے چاہے عیسا کو وہ صحیح طور پر مانتے ہیں غلط طور پر مانتے ان عیسا کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں وہ حرام ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے بس اتنا فرق ہو گیا وہ ایک انتہا کو نکل گئے دوسری انتہا کو نکل گئے کہتے ہیں کھلم سن آف اور وہ لوگ کہیں گے اللہ لیکن مانتے تو ہے نا یہ انکار کرتے ہیں تو مان ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں ہی لوگ ہیں حضور کے رتبے کو جب دانتوں میں بیان کرنے آئیں گے اللہ سے کم چھوڑتے ہیں اللہ سے اوپر بتا دیتے اوتار کا عقیدہ دوں میں آپ کو بتا چکا ہوں وہی جو مستفی عرصہ خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مستفیٰ ہو کر مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر این کے ایک عرب ہم نے دیکھا عرب میں سے اینڈ نکال دے کیا رہ جائے گا اب کون ہے کہنے والا یہ مسلمان محمد کا امت ہی ہے. یہ جو ہوتی یہ غلو ہوتا ہے, ہے. جازل کتاب لا الوف ہی جی دیکھو تو ولو ہم کم ہے کم کرنے والے کون سا جرم ہے جو کچھ نے کیا ہم نے نہیں کیا سوائے اس کے کس قرآن کی تحریف ہم نہیں کر سکے اس کے متن مطلب کی بس اور وہ اس لیے اسپیشل پروٹیکشن یہ ہے سورہ صف ایک صورت میں سمجھ میں آ جائے تو زندگی کا راستہ بالکل باد ہو جاتا ہے البتہ یہ جو قتال اس میں بتایا گیا میں نے کیا تھا قتال ایسا نہیں ہے کہ اٹھاؤ ہتھیار جاؤ ڈارا مارو اور خودکشی کر لو ٹکرا جاؤ اس کا ایک پروسیس ہے پہلے اس کے لیے مردان کار چاہیے ایسے مردہ کار جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کے سوا دنیا کی کوئی محبت نہ رہ گئی ہو جو ہم سور شورا میں پڑ چکے ہیں <تصفح> تباوتی تم حیات دنیا وہ مند اللہ خیروں باب کا لذیدہ منو والا رب بے آخرت بن چکے ہو واقع کہنے کی حد تک نہیں زبانی کلامی نہیں پھر ان کے اندر و اخلاص اور خلوص پھر ایک نظم کی پابندی ایک ایئر کے ساتھ عہد جو کہو گے یہ تقاضے پورے نہیں ہوتے اور میں تعداد کے اندر دو چار سے تو نہیں ہوگا معاملہ چار کا ہوتا معاملہ تو حضرت موسا کے ساتھ بھی تھے تین چار تو اور سو پچاس تو اور بھی سب نکل ہی آتے کوئی میرا اور محنت کرتے لیکن نہیں میں تعداد ریکیوزٹ نمبر لہذا اس کو تیار کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے یوں سمجھیے کہ منہج انقلاب محمدی کے دو حصے ہیں اوپر کا حصہ ٹکراؤ تصادم وہ سب کو معلوم ہے غزوہ بدر غزوہ کوہر غزوہ آداب فلا فلا, فلا، کس کو نہیں معلوم لیکن اکبر ال آبادی کا بڑا پیارا شعر ہے خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے گارے ہرا پہلے یہ غارِ ہیرا کی جو تنہائی تھیں جو سوچ بیچار تھا پھر اس نے بارہ برس تک مکہ میں جو دعوت تبلیغ تربیت تزکیا تعلیم تنظیم یہ کام کیا ہے یہ ہے جس کا نتیجہ سامنے نظر آتا ہے چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیں تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا یہ ارادہ آسان کام ہے کوئی بلی کو بھی آپ گھیر لیں اگر کسی کونے میں تو وہاں پر حملہ کر دے گی ڈیسپریٹ آدمی دو تین کو مار کر مرے گا ایسے نہیں مر سکتا آدمی آدمی بڑی شیر ہے اتنی اجازت نہیں ہے یہ تیاری جو کرائی ہے محمد رسول اللہ نے تو ایک ہے تصادم کا مرحلہ اور ایک ہے تصادم کے لیے آدمی تیار کرنا آدمی فراہم کیسے کرے تیار کیسے کرے اس کو میں نے قرار دیا ہے منہج انقلاب نبوی کی انقلاب نبوی کی اساسی مداج ایک ہے تکنیلی منہج تصادم ٹکرا جنگ اساسی منہار ہے ہاؤ ٹو پروکیور پراپر پیپل پروکیورمنٹ آف پیپل اینڈ دینٹ دیر ٹریننگ یہ ہے مسئلہ اور اس کا برق و محمد قرآن ہے اگلی سورج سورہ جمعہ اسی سے بحث کر رہی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ بیسط محمدی کا مقصد اس کے لیے تصادم کے مراحل یہ سورہ سب میں لیکن اس کے لیے مردان کار کی تیاری کا عمل سورہ جمعہ میں بارک اللہ علی ولہ کمفرقرآن عظیم و نفانی ویات کم ولایات وزی کی